اور گنا کے لیے کچھ تشدی نہیں کیے ہے یا پھر میں دیکھو قیمت کتنی بری ہے اپنے بھائی کا گوشت تھا اور وہ بھی مرا ہوتا جیسے اس سے نفرت ہوتی ہے اور نیمت تو حاصل کیا ہے کسی کی برائی ایسی جگہ کرو ایسے شخص سے کہو کہ وہ اصلاح نہیں کر سکتا کسی ایسے شخص سے کہو جو اصلاح کر سکتا ہے تو ہے تو غیبت بنا جائے گا اس طرح مرداد ہے مرداد کھانا تو حرام ہے لیکن کسی کو فاتح ہو رہے ہوں جان پری بند نہیں ہو تو اس کی اجازت دیتی جاتی ہے اصلاح حال کے لیے تو غیبت کی اجازت دی گئی دوسروں سے تذکرہ کرنا یہ کہنا یہ بالکل بہت اقیبت ہے تکمانی ہے بدگمانی ایسی بد گما بت بدگوئی یہ جو ہے شیطان جو ہے کو اس کے ذریعے سے تباہ کرتا ہے یہ بدگن میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طریقے غیبت کے اندر اطلاع ہو ہے بات آئی تھی اس لیے بات کرتی ہے بڑی احتیاط ہماط البار شارن دسویں صدی ہلنے میں گزرے اپنے زمانے کے ان کی بطور بہت مار کرنا حضرت والا خان نور اللہ بہت موت کئی کتابوں کا ترجربہ بھی فرمایا ان کی کتابیں دیکھیں تو جس نو کی عمو اسلح کی ہے اسی نو کی حضرت والا خان نور اللہ نے اسلح کا قدم اٹھایا کہاوی کبیا کے تائید ہوتی ہے ہمارے ہمارے سو مسائل ترجمہ کیا ہے وہ آیا ہے توانا ذخر ہے میں صاحب اللہ سو مشائق نے سے زیادہ نے عہد کیا ہے آج کل کی تقریبات مرغذہ میں شرکت نہ کی جائے کیونکہ وہ رسوم سے خارج نہیں ہوتی باغی معافیات سے خارج نہیں ہوتی ہاں بالکل کرا کر خاطر ہو یہ اس لیے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں بات بات آ گئی انہوں نے ہر سالی فرماتے ہیں ہمارے مشائق سے دیکھتے ہیں بعد لوگ آئے تھے جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا تو پہلی شکل ہوتی تھی کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں کریں گے ریبت کو جانے ریبت اگر ریبت اپنے کو نہیں بچا سکتے ہو مجلس میں بیٹھنے کی جا سکتے ایک مچھلی جو ہے مشہور ہے کیا ہے کالا کو گندہ کر دیتی ہے تو یہ چیز سب سے بڑی چیز یہ آ گئی پتا اور بھائی یہ چیزیں تو چپا ہے ہم لوگ اتھی سے پارٹی آتا ہے ہمارے پوروپی دونوں پروپ کو تینوں پر لگ جاتا ہے مدد نہیں آتا ہے آپ مثال ہے سی اس کی اور سورت میں بات چل جاتا ہے خود بھی مدد کر جاتا ہے پھر اس کو بتانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اچھا سمجھنا ہے اور ایک مجھے بھی پتا دینا ہے اتنا ہی تھپا دینا کافی تھا میں جب اس کو مسلطر پانی پہنچتا ہے اب نا بہت بات ہے اس میں چاہت احساس کر ہے کہ آپ کیجیے پانی کتنا نل لوہا کتنا سر پانی کتنا ہلکا لوہا کتنا ہلکا ایک گلاس میں پانی بھروا ہے اور اس میں لوہے کی کتنے ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے ایک کمزور چیز کفیش چیز ہلکی چیز جب برابر پہنچے پورتی جگہ پر تو پہنچے گا تو پوچھتا چاہتا ہے اسی کے بارے میں خود جس پر اسی کو علامہ صاحب نے کہا ہے تو کہا پر مانتے ہیں آج جب رہا ناسٹر گوشت کروڑا تیل ہے اس جو جا جا کی جب جو پانی کو پانی لوڑے سے بکار ہوتا ہے تو بری سولہ کے بچے کو نکلا لوگوں کے بچے سکھ اسی لیے گایا جاتا ہے بری ہے کہا تھاتبار اللہ کا شعب کو معلوم ہوا کہ دل پہ جن لگ ہے